وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناح أعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفطه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصف به نفسه ونحن اقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفب من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت من ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عنك بطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقيه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إلا تنصره فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا خذ ما مسنونك بعد سورة التوبة كيف أتمنع في صحيح من التلواتكية إذا أتمنى الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان في قتاة الكفرماية اے لوگو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو جان رکھو کہ اللہ تعالی نے آپ کی مدد کی ہے اِذَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ اَكْفَرُ اس وقت جبکہ کافروں نے آپ کو آپ کے شہر سے بے دخل کی یا نکال باہر کی یا مکہ سے سینی اثنین اِدھو مَا فِي الْغَا جبکہ نبی دو اشخاص میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں جو ہے غار میں تھے جب وہ اپنے غم نہ کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے آیت کے ترجمے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی فضیلت اور بڑی منصبت کی جانب اشارہ کیا اور ہجرت جیسے نازک موقع پر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ حوالہ مدد کرنی ہو تو ویسی کرو جیسے ابو بکر نے کی نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہو تو ویسے کرو جیسے ابو بکر نے کی نبی کے ساتھ جان کا ثبوت دینا ہو تو ویسی جان جیسی ابو بکر نے سبوت دیا بھائیو اس آیت کی روشنی میں میں اج آپ کے سامنے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور سوانے پر روشنی ڈالوں گا اور واقعہ تینو خدووں میں انشاء اللہ تعالی بقیہ خلفائے ثلاثه رضی اللہ اجمعین پر روشنی ڈالوں گا۔ ابو بکر صدیق تاریخ انسانی کی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کی صحبت اور رفاقت کے لئے کیا۔ سیدائے سلسلہ نبوت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے آپ کے بہت قریبی ساتھی رہے اور نبوت کے بعد سے وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بخدم دوش بدوش جتنے بھی چیلنجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دوش بدوش کھڑے کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے رہے اور اتنی فضیلتیں کے حصے میں آئی کہ سبحان اللہ ان دسیوں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا مل جانا بھی انسان کے جنتی ہونے کے لیے کافی تھا وہ اشرح مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ مبشرہ میں سے ایک ہیں جن دس صحابہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی اور ان بدری صحابہ میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ما شئتم فقد خرط الحمد اے میرے بدری نبی کے بدری صحابہ آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو آج میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے اور اصحاب بیعت الرضوان میں سے ایک ہے جن بیعت الرضوان میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور رضا مندی کا اعلان کیا لقد اللہ عن تحت اللہ اور ان خلقہ راشدین میں سے یہ تھیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سہلیکم بسنتی و سنتی الخلقہ الراشدین المہدیین میری سنت کو اور ان خلقہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو کہ ہدایت یافتہ ہے اور ان دو جلیل قدر صحابہ میں سے یہ تھیں جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا اقتدو باللدین من بعد ابی بکر و عمر کہ لوگوں میرے بات ابو بکر اور عمر کی اختیدہ کرنا مختصر یہ ابو بکر اس ہستی کا نام ہے تاریخ انسانی کی اس شخصیت کا نام ہے جس کے حق میں اعزاز آیا کہ انبیاء اور رسول کے بعد اگر آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں انبیاء اور اصول کے بعد اگر کسی انسان کا مقام ہے اللہ تعالی کے نزدیک تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عن ہیں بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کی دعوت پر لبائے کہنے والے اور سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے تھے ایمان کیا لائے ایمان لانے کے بعد خود دعائی بن گئے مبلغ بن گئے اور مکی زندگی میں مکی زندگی کی ابتدائی سے اہم اہم شخصیتوں شخصیتوں نے ان کی کوششوں سے مشرف اسلام بہت ساری شخصیتیں ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرتِ طلعہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرتِ ساتھ بن عبی وقاف رضی اللہ عنہ جن میں سے ایک ایک صحابی بھی بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں یہ تمام صحابہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کی دائیاں نہ کوششوں سے مشرف اسلام ہوئے ایک طرف ایمان لانے کے بعد دعوت و قبلی کے سرسلے میں عبو بکر کی یہ کوششیں تھیں تو دوسری طرف مکیہ کی اس آزمائشی دور میں مکیہ کی اس آزمائشی زندگی میں جہاں ایمان لانے والے ضعیفوں مجبوروں کمزوروں اور ناداروں کو نے مکہ اور سرداران نے ستا رہے تھے مختلف سم دھا رہے تھے تو اس موقع پر بھی ابو رضی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ایسے بہت سارے زوافہ اور ایسے بہت سارے مصوفین کو جو اللہ کی خاطر ستائے جا رہے تھے اپنے مال سے جو ہے انہیں غلامی سے آزاد کرایا چھڑا دیا حضرت بلال ہیں۔ عامر بن فامر ہے نہ دیا ہے امیر ادیش ہے اس طرح کے بہت سارے غلام مرد اور عورت ہیں جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے جو ہے آزاد کیا اور انہیں مشکی کے ظلم سے نجات دلائی حضرت ابو بکر کے والد ابو فہاغ جو کہ بعد میں بہت دیر سے مشرف اسلام ہوئے تھے وہ ابو بکر کو دیکھتے کہ وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں دولت خرچ کر رہے ہیں ضعیفوں کمزوروں ناداروں کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ابو خحافہ نے کہا ابو بکر تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو اپنی دولت لٹا رہے ہو اور دولت لٹا کر ضعیفوں کمزوروں کو آزاد کر رہے ہو ابو بکر یہی احسان تم معاشرے کے ایسے لوگوں کے ساتھ کرو جو طاقتور ہوں حیثیت والے ہوں تاکہ کل کے روز یہ تمہارے کام آ سکے ابو بکر نے کہا کہ ابا جان میں یہ مال جو خرچ کر رہا ہوں خالی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں مجھے دنیا کی کوئی من اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے میں جن لوگوں کو آزاد کر رہا ہوں میری مستقبل میں ان سے کوئی امید وابستہ نہیں میری ساری امیدیں رب العالمین سے وابستہ ہیں ابو بگر رضی اللہ عنہ کی, اس جواب کی ہو جس سے بارہ وہی آیا کرتی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اصل پہچان تاریخ اسلامی میں اور سب گئے سہاروں میں حضرت ابو بغیر پہچان اور جو چیز ابو بکر کو صحابہ میں ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے حضرت ابو بکر کو ممتاز کرنے والی چیز ہے کہ ابو بکر صدیق تھے ابو بکر صدیق تھے اور صدیق کسے کہتے ہیں مقام صدیقیت وہ مقام ہے کہ اللہ تبار بالا نے شہیدوں سے بھی افضل صدیقین کا مقام قرار دیا چنانچہ فرمایا اوم رسول اومائی اللہ رسول من اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء اور رسول کے بعد صدیقین کا مقام ذکر کیا ابو بگر صدیق سے اور ابو بگر کے صدیق ہونے کے کیا مانے ابو بگر کے صدیق ہونے کے تین اہم پہلو ہیں سب سے اہم پہلو یہ ہے جس کی وجہ سے ابو بدر صدیق کہلائے ابو رضی اللہ اس کا غیر معمولی ایمان اور غیر معمولی وہ ایمانی کو جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر پوری امت مسلما کے ایمان کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بگر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو کے ایمان کا پلرہ وزنی ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا اور پوری امت کا ایمان جو ہے ہلکا ہو جائے گا یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں اخلاق نے فرمایا نہ فضل ابو بکر بھی خطرت سلا سیا فضل خان ابو بکر کی جو فضیلت ہے ابو بکر کا جو مقام ہے ابو بکر کی یہ جو عظمت ہے کہ وہ افضل البشر شریف الانبیاء امبیا کہلائے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہے یہ مقام کیوں ملا یہ مقام کہا اس لیے نہیں کہ ابو بکر صحابہ میں سب سے زیادہ نفل نوازے پڑھنے والے تھے اس لیے نہیں کہ صحابہ میں ابو بکر سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے لیکن فرحم بشین و خرا <الْقَال> لیکن ابو بکر کی یہ فضیلت ان کے دل کے ایمان کی وجہ سے ان کے دل کے یقین کی وجہ سے ان کے دل میں جو ایمانی قوت تھی اس کی وجہ سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میں فرمایا لوگوں ابو بکر کو برا نہ کہو اس لیے کہ ابو بکر میں اس وقت مجھے سچا جانا جب ساری دنیا مجھے چھوٹا کہہ رہی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کے آگے بھی اسلام پیش کیا شروع شروع میں ہلکا سا تھوڑا بہت تردد اور تذبذب میں نے ہر ایک کے اندر دیکھا سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے ابو بکر کے آگے ایمان کی دعوت پیش کی بغیر کسی تردد تجرب اور عشق چاہٹ کے ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا یہ ایمانی طاقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوگی جس نے انہیں صدیق بنایا اور ان کے صدیق ہونے کا دوسرا پہلو یہ کہ اپنی اس مومینانہ اور ایمانی طاقت کی وجہ سے ایسے مشکل اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول وحلانے انہوں نے تصدیق کی جہاں اور لوگوں نے تھوڑا بہت تجرب نظر آئے میراج کا واقعہ ہے میرا واقعہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لوٹ کر آپ نے مشرقین کو یہ بتایا لوگوں آج کی رات میں بیت اللہ سے مسجد آفتا گیا مسجد آفتاب سے مجھے ساتاں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور پھر میں واپس بھی آ گیا مشرقین نے اس کو اس اس بات کا ہسی مذاق اڑانے لگے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے اس بات کو سن کر کچھ ضعیف الایمان مرخت بھی ہو گئے تھے جن کا ذکر اللہ نے بقرہ میں کیا بقرہ میں فرمایا ایسے نازک موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑھ کر تصدیق کرنے والے ابو جہل فوراً ابو بکر کے پاس گیا اور جا کے کہا ابو بکر بتاؤ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے وہ ایک رات میں مکے سے بیت جا کر آ گیا کیا تم یقین کرتے ہو ابو بکر نے کہا کہ میں بالکل یقین نہیں کروں گا ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد ان کا دعویٰ ہے کہ نہ صرف وہ ایک رات میں مکہ سے بیت جا کر آ گئے بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کی کرائیں ابو وہ دے رضی اللہ نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ابھی مانتا ہوں تصدیق کرتا ہوں ابھی تجدید کرتا ہوں یہ غیر معمولی ماں سلح ادیبیا کے موقع پر سلے ادیبیا کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور اندیشی سے اپنی مامنانہ فراست سے دف کر سلا تھی مشکین کا ہر مشقین کی ہر شرط منظور کر لی تھی اور وہ ایسا فیصلہ تھا بظاہر جو حضرات صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین سے ہزم نہیں ہو رہا تھا صحابہ پریشان تھے اور یہ وہ موقع تھا جہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی گستاسی بھی ہو گئی تھی حضرت عمر آئے اور آ کہنے لگے اے اللہ کے ربی یہ آپ نے کیا ہم سے وعدہ نے کیا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے آپ نے کہا کہ بالکل میں نے وعدہ کیا تھا مگر میں نے یہ سب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہاں سخت کلامی ہو گئی لیکن ایسے نازک موقع پر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھانے والے ابو بغر تھے ابو بغر نے کہا عمر آپ اللہ کے رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ, اللہ کے رسول ہیں آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے وہ یہ الہی کی روشنی نہیں کرتے ہمیں اور ہمیں اور آپ کو تسلیم کے سوا ماننے کی سوا کوئی اور چارہ نہیں ہونا چاہیے بعد میں حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ علو بڑی ندامت ہوئی وہ کہتے ہیں میں اپنی بقیہ زندگی میں اس ایک لفظش کو یاد کر کے میں بہت رویا بہت گڑ گڑایا بڑی نمازیں پڑھی بڑی نیکیاں بڑی, بڑی عبادتیں کی میں اس ایک لفظش کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے ان جیسے نازک موقعوں پر بھی ابو بدر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کی تصدیق میں سب سے سب سے آگے رہے روم کا سورہ روم کا شام نزول مکی زندگی کا واقعہ ہے وہاں رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ چل رہی تھی مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ کتاب تھے مشرقین کی اندر ایرانیوں کے ساتھ تھی اس لیے کہ وہ مشرق تھے اور ہوا یہ کہ ایرانی غالب آ گئی ایرانی جیت گئے رومی ہار گئے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی مسلمانوں کو تکلیف ہوئی کہ جن کی ہمدردیا مسلمانوں کے اندر دیا جن کے ساتھی وہ ہار گئے آسمان سے وہی نازل ہوئی علیہ السلام لہم رومین قبل ومبال آج رومی مغلو ہو گئے لیکن بہت سال پھر سے رومی غالب عالم لکھتے ہیں قرآن نے رومیوں کے غالب آنے کی پیشنگوئی جس زمانے میں کی بظاہر اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایران جیسے سوپر پاور طاقت پہ رومی غالب آئیں گے لیکن قرآن مزید کے فرمان پر ابو بگر کو اتنا یقین تھا ابو اگر نے ابو جہل سے شرط رکھ لی کہ میں شرط کی شرطیہ طور پہ کہتا ہوں کہ نو سال کے اندر رومی پھر سے غالب آئیں گے اور ہوا یہی محترم بھائیو ابو حضر کے صدیق کہلانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جہاں پہ انہوں نے مشکل ترین اوقات میں بغیر کسی تردد اور تجسف کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی تصدیق کی اور پھر ان کے مقام صدیقیت سید کا ایک اور پہلو یہ تھا ان کا ایمان جتنا قوی تھا ان کے عمل کا معیار بھی اتنا ہی بلند تھا ان کے عمل کا معیار بھی اتنا ہی بلند تھا ہر نیکی میں ان کا حصہ تھا ہر نیکی میں وہ آگے بڑھتے تھے دوسروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کوئی نماز میں اگر آگے ہے دوسری عبادتوں تو نے پیچھے ہوتا ہے ابو وگر کا معاملہ یہ تھا ہر نیکی میں وہ آگے رہتے وہ چاہے حقوق اللہ کی بات چاہے ہو چاہے حقوق الباس کی بات ہو وہ شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ وسلم نے پوچھا لوگوں بتاؤ آج کون روزے سے ہیں کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا آج کون روزے سے ہیں ابو بتر نے کہا اللہ کے نیو میں روزے سے ہوں آپ نے کہا آج کون ہے تم میں سے جس نے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کھلایا آپ نے کہا آج کون ہے جس نے کسی مریض اور بیمار کی عجادت کی ہو ابو برنے... ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کی ہے آپ نے کہا کون ہے جو آج کسی جنازے کے ساتھ فرستان تک گیا ہو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گیا ہوں سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ نیٹیاں جمع ہو جائیں اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روح. سکتی. اس حدیثوں میں اتنا بڑا احساس ابو بکر کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز نمازیوں کو جنت کے کئی دروازے ہوں گے نمازیوں کو باب صلاح سے بلایا جائے گا جنت باب صلاح نماز کے دروازے سے جنت نمازیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی اور جو روزے دار ہوں گے انہیں بابو سیام سے جنت پہ بلایا جائے گا اور جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے انہیں بابو صدقہ سے آواز دی جائے گی تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جو مجاہدین ہوں گے انہیں باب ال سے آواز دی جائے گی کہ اس دروازے سے جنت پہ داخل ہو جاؤ ابو بسر نے کہا اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کچھ نسیم انسان بھی ہے جسے جنت کے آٹھووں دروازوں سے آواز دی جاتی ہو آپ نے فرمایا کہ ابو بسر تم ان میں سے ہو جنہیں جنت کے آٹھواں دروازوں سے بلایا جائے گا اور آٹھوں دروازوں سے اللہ کو میں ان کا ذات منفرد ہے ان کی ہو رفاقت سفر ہجرت میں ربی کریم صلی اللہ کی رفاقت ہجرت جیسا ناسک موقع جہاں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے جہاں مکے میں اعلان ہو گیا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نام میں دیے جائیں گے اور جہاں ہر طرف لوگ اسی نام کو حاصل کرنے کے لیے ابو بکر اور جو رفاقت ابو اکر نے فضیلتھ گئے غار میں چھپے ہوئے تھے اور مشکی قریب تک پہنچ گئے یہاں تک کہ ابو بگر نے ان مسکین کو دیکھ لیا پریشان ہو گئے بے چین ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی مسکین ہم تک پہنچ چکے ہیں ان کے قدم مجھے نظر آ رہے ہیں اگر ان میں سے خواہشت نیچے نظر دوڑا لے اپنے قدموں کو دیکھ لے ہمیں دیکھ لے گا اے اللہ کے نبی ہم دو ہی ہیں اور مسکین کی جماعت آ چکی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو وکر نا ضم کا انسان سم اللہ اے ابو ہم دو نہیں ہم تین ہیں Okay. हम दोनों ही हम तीन है हमारे साथ अल्लाह है गम न करना अल्लाह तआला ने इसी वाकिए का हवाला सूरत तौबा की आयत में दिया जो मैंने आपके सामने तिलावत की इल्ला तनसूरू फकद नसरहुल्ला इजाफरजहुल्लदीना कफरु सानियानी इधुमा फिलगार معنا الله के سرمايا ने फरमाया ए अबू बकर هنا न هنا रंजिदा الله معنا हम दोनों الله हमारे साथ اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم کی آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ بکرا جا کیا ہے کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو کبھی آگے جاتے ہو کبھی, کبھی پیچھے آتے ہو ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اللہ کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے کوئی دشمن گھات میں لگا ہوا ہو جب یہ خیال آتا ہے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں کہ کوئی بھی خطرہ ہے تو سب سے پہلے میری جان جائے پھر آپ کی پھر اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آپ ہمارا تعقب نہ کر رہا ہو یہ خیال آتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ کوئی بھی خطرہ آئے تو سب سے پہلے مجھ پہ آئے اللہ اکبر یہی جان ساری تھی یہی وفاداری تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان نمین امن علی صحمتی ومال ہی امامت آپ نے فرمایا لوگوں نے اپنی صحبت کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے سے کسی نے مش پر عظیم سے عظیم تعینات کیے تو حکومت اور آپ نے فرمایا میں ما نفانی مالو میں ما نفانی بسر آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو بدر کے مال سے جتنا پیدا ہوا اسلام کی ترقی میں ابو بدر کا مال جتنا کام آیا کسی اور کا مال اس قدر کام نہیں آیا اور ابو بدر کی فضیلت کے لیے یہ بات خود کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں فرمایا لوگوں دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ایک ابو وغیرہ ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا نہیں سکا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے گا اللہ حکم و محتم بھائی ہو ابو وغیری اللہ عنہ طویت کے اعتبار سے مزاج کے اعتبار سے بڑے رقیق القلب قل سے بڑے نرم دل سے آپ نے خود فرمایا اب ہم ام ابو بک اور ہم امتی بی امتی ابھی ابو کر میری امت پر سب سے زیادہ مہربان اور رحم بھی لوگوں کا کریں بڑے رقیق القلب تھے قرآن مجید پڑھتے تو بے شاخ کا رویا کرتے تھے قرآن مجید پڑھتے بے شاخ کا رویا کرتے تھے وہ سات سے چند دن خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ ایک اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں میں اور رکھوں گا اور اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بلا لوں گا اس بندے نے اللہ کے پاس کو منظور کیا یہ جب فرمایا ابو بکر رونے لگے آپ اپنی وفات کی پیشن کو ہی کر رہے ہیں اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا سے آپ کے چل چنا تو قریب آ چکا ہے اس بات کو سن کر ابو بکر رونے لگے جبکہ اور سارے شامہ خاموش تھے لیکن ابو بکر کی جو خصوصیت میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں ساتھ نبوی کی پیشنگوائی سن کر ہم بس اور رونے لگے دوسرے خاموش ہیں لیکن جب اللہ کے نبی کی وساس ہو گئی جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ماجرا ایسا معاملہ ایسا سارا مدینہ رو رہا تھا سارے صحابہ رو رہے تھے اور حد تو یہ ہے عمر شاہ رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط دل والا انسان بھی وہ بھی جو ان کے اوسان بھی خدا ہو گئے تھے جو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے تو اس کی گردن مار لوں گا ایسے موقع پر جب سبحان اللہ ساری دنیا صحابہ کی نظروں میں تعریف ہو گئی اور اساتے نبوی قم ان سے برداشت نہیں اس موقع پر ابو بگر صدیف رضی اللہ عنہ کا حوصلہ ان کی ہمت وہ ثابت قدمی دیکھو سبحان اللہ روئے نہیں سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے آپ صلی اللہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا آپ کا بوسا لیا اور بوسا لے کر لے کر سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے وہاں دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمائے کرے لوگوں اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے اب وہ کرنے عمر خاموش رہو خاموش رہو عمر کو بیٹھایا ممبر پہ اللہ کی ہمدوز نہ بیان کی اللہ کی ہمروز نہ بیان کرنے کے بعد پرانی وزیر کی آئے پڑی انی سوئی سول پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے سارے انسانوں کو بھی مرنا ہے پھر وہ آیت تلاوت کی محمد اللہ رسول رسول ایسا ایسا کچھ ہی رہا تمہارا آسارکم کیا محمد صلی اللہ وسلم ویسے ہی آپ سے پہلے پیغمبر گزر چکے کیا اگر آپ شہید ہو جائیں یا آپ کا انتقال ہو جائے تو تم ایمان کا راستہ چھوڑ دو گے عمر فرماتے ہیں ابو بدر کی زبانی آئے میں نے سنی میرے قدموں چلے زمین کھسک گئی اور مجھے ایسے معلوم ہونے لگا کہ جیسے یہ یاد ابھی ابھی نازل ہوئی ہو غور کریں باتیں نبوی کی پیشنگوئی سن کر رونے ابو گھر مطلب. اس موقع میں جبکہ سالوں مدینہ کو رہا تھا اور یہ ابو مگر تھے جو پورے مدیلے کو سنوالے ہوئے تھے ابو بدر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی اگر اس وقت وہ بھی رونے لگتے اور ان کی ہمت بھی اگر ہار جاتی تو مسلمانوں کو سنبھالتا کو اور اس کے بعد کیا واقعات دیکھیے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات کے بعد آپ صلی اللہ عسلم کی وقات کے بعد ابو بغیر خلیفہ بنا دیے گئے اور اس وقت کے جو حالات تھے اتنے کٹھن حالات اتنے کٹھن حالات, حالات ایک طرف مرتدین کھڑے ہو گئے ارب کے کئی قبائل مردم ہو گئے اسلام کا چھوڑ دیا دوسری طرف بہت سارے نبوت کھڑے ہو گئے نبوت کے دعویدار کھڑے ہو گئے وہ کہیں مسیرما سزا اٹھ کھڑا ہوا وہ کہیں اسمد عانسی اٹھ کھڑا ہوا وہ کہیں سجا نامی عورت کھڑی ہوئی نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کے قبیلے والے ان کی پیروی کرنے لگے اور تیسری طرف یہ تیسرا طبقہ تھا جو ابو کر کے پاس آگے کہنے منا اب اگر ہم ایمان پر تو قائم رہیں سر تو قائم رہیں گے نماز تو پڑھیں گے ہم مگر ہم زکات نہیں دیں گے مانیں ہی نے زکات کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے اب ہم اگر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے یہ تین تین فتنے سامنے آ گئے ایک طرف مرتدین سینکڑوں کی تعداد ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے دا اور ایک طرف زکات ادا نہ کرنے والے مل عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وفات رسول کا غم کیا تھا مسلمانوں پر یہ تین تین فتنے اٹھ کھڑے ہیں رنجو غم کے بہت دور پڑے مسلمانوں اور امن ممن عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے الفاظ میں مسلمانوں کی حیثیت اس وقت ایسی ہی ہو گئی جیسے اگر کوئی بکریوں کا ریوڑ بکریوں کا ریوڑ بغیر چرواہے بغیر چرواہے کے کسی سرد رات میں جس رات بارش ہو رہی ہو بغیر چرواہے کے بکریوں کا ریور جو ہے بھٹکتا پھرتا ہے پریشانی میں مسلمانوں کی وہ حالت تھی ان حالات ابو بغیر صدیق رضی اللہ خلاوت اپنے ہاتھ میں دی خلافت اپنے ہاتھ لے لی اور یہاں سبحان اللہ طے کیا کہ ان سے میں مقابلہ کر کے گا اس سے ایک مسئلہ یہ آیا کہ آپ نے رومیوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جیسے اسامہ کے نام سے اسامہ بن زید کی کمانڈنگ نے ان کو کمانڈر بنایا تھا سترہ سال کے تھے اور ان کو جو ہے رومیو سے لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم و... ابھی آ... آ... یہ لشکر مدینے سے نکلا تھا آپ بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کے پیش نظر جیسے اسامہ رک گیا گیا نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے پانی سے خوش کر گئے انتقال کر گئے ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا یہ مسئلہ آیا کہ اس جیسے اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے جا کہ نہیں ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پورے مدینے والوں کی رائے یہ تھی کہ حالات بہت نابوقتدہ ہیں رومیوں سے پہلے یہ جو تین فیٹ میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں رشتے کا کا نبوت کا مانی ان سکا کا ہمیں ان سے نمٹنا ہے لہٰذا حکمت کا تقاضہ یہ ہے دانش یہ ہے اس پاس کو ابھی نہ بھیجا جائے لیکن ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ اڑے رہے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے میں اپنی خلافت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقرمانی کے ذریعے نہیں کرنا چاہتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لیے ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو میں اس فوج کو روانہ کر کے رہوں گا اگر اسے کے مدینے میں ابو اگر تنہا کیوں نہ باتیں رہ جائے اگر اسے کے ابو مگر کو درندے نوسٹو نوس کر کے نہ میں اس فوج کو حکم رسول کے مطابق روانہ کر کے رہوں گا ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ فوج روانہ کر دی دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ جو بیک وقت تین فیصلے ووٹ کھڑے ہوئے مسریان کی ایک طرف ارتحاد کا فیصلہ ایک طرف اور مانی نے کا مسئلہ ایک طرف ابو مگر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان تینوں سے بیک وقت نمٹنا چاہیے ان تینوں محاذوں پہ ہمیں لڑنا چاہیے ان تینوں مسائل سے بیک وقت نمٹنا ہے جبکہ پورے سامان پورے سامنا ایک طرف اس وقت جو مانین زکات ہیں ان سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے وہ تو کہہ ہم تو پر رہیں گے نماز کو پڑھیں گے صرف زکوت نہ دینے کی بات کر رہے ہیں تو کم از کم پہلے ہم ان دونوں سے نہیں بٹ لیں گے یہ جو مرتے تین ہے یہ جو مرتیاں حکومت ہے پہلے ان سے نہیں مٹ لیں گے بعد میں مانی نے زیادہ نمٹیں گے ابو لگتا ابو اگر کہہ رہے تھے نہیں بالکل میں اسی وقتوں سے نمٹوں گا عمرے رضی اللہ عنہ آئے سمجھانے کے لیے. ابو اگر کو سمجھانے کے لیے آئے کہا ابو اگر حالات کی نزاکت کا تو لحاظ رکھو اس وقت میں کم از کم مانی کر سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو پہلے ان دو فضب سے نہیں مت لیتے ہیں. ابو اگر سے رضی اللہ انہوں نے عمر سے مخاطب ہو کے کہا اجبا اور ان کی جاہلی تی اے عمر سنے کیا ہو گیا جاہل اپنی تمہاری سختی مثالی تھی اور اسلام میں جو ضلعت اور رسوائی سے مفاہمت کرنا چاہتے ہو اسلام میں ذلت و رسوائی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم وہی عمر ہوتے جن کی ستی تھی پھر اس وقت وکل نے فرمایا کہ لو من لو من تانو الى رسول اللہ آسان اللہ علیہ وسلم دو مالا کہا میں لڑوں گا میں مرتدین سے بھی لڑوں گا مدیان سے بھی لڑوں گا اور اسی کے ساتھ مانی میں ثقافت سے بھی لڑوں گا کہا اللہ کے قسم اللہ کی قسم یہ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زکات کے جانور دیتے ہوئے جانور کو جس رسی سے باندھ کر دیتے تھے اگر وہ اس سے یہ کہتے ہیں آج ہم صرف جانور دیں گے رسی نہیں دیں گے رسی نہ دینے پر بھی جو ہے میں استقار کروں گا فرمایا آئن کو سدینوانا ہے ابو بگر نے فرمایا آئین کو وانا ہوئی ابو بگر کے جیت جی محمد کے دین محمدی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ابو بگر زندہ رہتے ہوئے اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اللہ کی شریعت میں کوئی کمی نہیں سکتی. کتابہ سنت کی کسی تعلیم میں کمی نہیں آ سکتی ابو کے دیتے جی دی. ابو ہو کے مرنے کی بات یہ ہو سکتا ہے مگر جب تک ابو ہو زندہ ہے دین محمدی کے کسی پہلو میں برابر کے بارے نہیں کرو سبحان اللہ یہی وہ منقورت ہے یہی وہ منقرد ہے اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں آپ نے کافی اشارے دے دیے تھے کہ میرے باپ میری جگہ حبو بکر لیں گے اس لیے کہ ابو بدرستی رضی اللہ عنہ کے مزاج کی اس اسپسٹلی ابھی سے اللہ کے نبی واپس تھے اسی لیے جب آپ مریض ہوئے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا مرو اباب مرو اباب فلوسلمار لوگوں حکومتوں کو حسنگو اور حکومت سے کہو کہ میری جگہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہی رہیات اپنے جیتے ہی اپنے مسلح پر ابو بدر کو کھڑا نا یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی ذریعے تھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت و خلافت کی ذمہ داری بھی یہی نبھائیں گے اور سبحان اللہ صرف دو سال تین مہینے دس دن مدت خلافت کتنی رہی دو سال تین مہینے دس دن دو سال تین مہینے دس دن دس دن کی اس مدت میں وہ رہا ہے نمایاں انہوں نے انجام دے دیے سبحان اللہ کہ جتنے کتنے پیدا ہوئے تھے سارے فتروں کا خاتمہ کر دیا اور اپنے بعد آنے والے خلاف کو اسلام کی طرف ترقی مسلمانوں کی طرف ترقی اور جہاد کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں سازگار ماحول دو سال کے اندر فراہم کر دیا رضی اللہ عنہ اور وہاں ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی اور یہ حیات کئی بہائیوں ہمیں سمجھ دیتی ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے جینا ہے اسلام کے لیے مرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت اور دین کی ایک ایک تعلیم کو پوری اہمیت کے ساتھ قبول کرنا ہے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بھی بات جائے اللہ اس کے کے رسول کی بات کو ہمیں کرنا سے وہ باتیں ہماری اقلوں سے کیوں نہ تک راتی ہوں رب العالمین ہمیں اور ادا ہم صدی اور صدی سے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تمام اصحاب کے حضم پر چندگی بار بول رہا ہوں